مجموع زوائد کی حدیث ہے سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بروس قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا صلو علی صح تع محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی سرکار مدینہ راحت قلب وسینا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آجزی کے بارے میں ہمارا بیان چل رہا تھا پیارے آخا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کی آجزی اور انکساری کے بے شمار واقعات اپنے معمولات مبارکہ میں اور زندگی کے کاموں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمومی طور پر توازو اور آجزی ہی کا اظہار فرماتے تھے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت معاد بن جبل نبی اللہ تعالی عنہ ایک بکری کی کھال اتار رہے تھے جب کیا اور اس کے بعد اس کی کھال اتار رہے تھے سرکار تو آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس سے گزرے اور دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھال اتارنے کا ڈھنگ نہیں آتا طریقہ نہیں آتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان اے معاذ ہٹ جاؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ بکری کی کھال کیسے اتاری جاتی ہے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی کھال اتار کر دکھائی اور ارشاد فرمایا یا غلام اے نوجوان اس طرح کھال اتارا کرو یہ واقعہ اگر غور سے دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی شفقت اور آجزی کا بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ راہ چلتے ایک چیز کو دیکھا اور بکری کی کھال اتارنی ہے کہ جس کے اندر خون لگنے کا اندیشہ ہے جس کے اندر اپنے آپ کو باقاعدہ مشغول کرنا پڑے گا لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک عمل سکھانے کے لیے اسے روک کر فرمایا کہ میں تمہیں سکھاتا ہوں یہ کام کیسے کیا جاتا ہے اسی طرح سروری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آجزی کا ایک بہت ہی عظیم واقعہ اس وقت سامنے آیا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا دس ہزار صحابہ کرام کا لشکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا ایک فاتحانہ شان تھی مسلمانوں کا غلبہ تھا اسلام کی فتح و نصرت کا دن تھا کفار اور دشمن اس دن محلوم ہو چکے تھے اور آج ان کے ساتھ ہر قسم کا سلوک کیا جا سکتا تھا لیکن سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ ول وسلم اس دن جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو فاتحانہ شان کے اظہار کے ساتھ نہیں بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ ول وسلم کا جو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا انداز تھا اس ایک ایک انداز سے آپ کی آجزی جھلک رہی تھی چنانچہ صاحب کرام فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ علی وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے سرکار نے اپنی گردن کو جھکایا ہوا تھا اپنی گردن مبارک کو جھکایا ہوا تھا اور ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک اس اونٹ کے جو آگے والی لکڑیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ مس ہو رہی تھی اتنا سارے اقبص جکایا ہوا تھا کہ داڑی مبارک اونٹ کے آگے والے جو لکڑیاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ مس ہو رہی تھی اور مبارک آنکھوں سے خوشی اور آجزی کے آنسو رواں تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہے تھے حالانکہ بادشاہ جب فتح کرتے ہیں سپاہ سالاروں کو جب فتح ملتی ہے تو ان کے داخلے کا یہ انداز نہیں ہوتا ان کے آگے پیچھے لوگ نعرے لگاتے ہوئے اور وہ فاتح اور وہ سپاہ سالار اپنے ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئے اسے بلند کرتے ہوئے اپنے فخر و غرور کا اظہار کرتے ہوئے اس شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس مقدس شہر میں فاتحانہ شان سے داخل تو ہو رہے ہیں لیکن فاتحانہ شان کا اظہار نہیں ہو رہا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آجزی کا اظہار ہو رہا ہے اسی طرح سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معمولات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ٹانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین صوبہ و یقف الرقہ و یف علی صوبہ و لب الشاتا و یخ دفسا فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کپڑوں کو خود ہی سی دیا کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو خود ہی سی دیا کرتے تھے اور اپنے مبارک نلین شریفین کو خود ہی گانٹھ لیا کرتے تھے اپنے مبارک جوتے خود ہی گانٹ لیا کرتے تھے اور اپنے ڈول کو خود ہی درست کر لیا کرتے تھے اپنی بکری کا خود ہی دودھ دھو لیا کرتے تھے اور اپنے ذاتی کام خود ہی سر انجام دے لیا کرتے تھے ہر کام جتنے کام بیان کیے ان کے لیے صحابہ کرام کی جماعت حاضر ہے وہ اپنی جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہے مگر پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ خود اپنے دستے مبارک سے سر انجام دیتے کہ ان کے اندر آجلی ہے سادگی ہے اور توازو پائی جاتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور توازوں کی ایک اور جھلک بیان فرماتی ہے فرمایا کہ جو شخص بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا وہ صحابہ میں سے ہو یا گھر والوں میں سے جب وہ پکارتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جواب کے اندر ہمیشہ لبیک فرماتے لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں لبیک میں حاضر ہوں گھر والوں میں سے کوئی پکارتا ہے یا صحابہ کرام میں سے کوئی پکارتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جواب آجزی کی کتنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں پھر مزید حضرت عائشہ تعالی ہیں کانا ناسی بسام دم یورا قطوجی فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے نرم طبیعت والے اور اکثر و بیشتر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے دکھائی دیتے جب صحابہ کے سے بات کر رہے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ ہوتی تبسم ہوتا جب خاموشی ہوتی تو طویل خاموشی ہوتی تفکر ہوتا سر جھکا ہوا ہوتا اور اکثر و بیشتر یہ حالت ہوتی لیکن جب صحابہ کرام سے گفتگو فرمایا کرتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بسامن سامن بحاکن تبسم فرماتے اور ہسا کرتے تھے اور مزید فرمایا کہ لمبرا پتو ماں درد ہی صحابی پر ایسا کبھی نہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہوں اور آپ نے اپنے پاؤں کو پھیلایا ہوا اس طرح کی بے تکلفی نہ ہوا کرتی تھی بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی انداز کے اندر جلوہ فرما ہوتے جس طرح صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ فارغ نہ بیٹھتے اگر کوئی کپڑا پھٹا ہوتا تو اسے سی لیتے اپنے مبارک جوتوں کی مرمت خود ہی فرما لیتے کنویں سے ڈول نکالتے یعنی پانی بھر لیتے اس کی مرمت کرتے اپنی بکری کا دودھ خود دھوتے اپنے ذاتی کام خود سر انجام دیتے اور کبھی کبھار اپنے مبارک گھر کی صفائی بھی خود ہی فرما لیا کرتے تھے اپنے اونٹ کے گھٹنے خود باندھتے حفاظت کے لیے اس کو باندھا جاتا ہے تو اپنے اونٹ کے گھٹنے خود باندھتے اپنی اونٹنی کو چارہ بھی خود ہی ڈالا کرتے تھے خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ دی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گھر کے کاموں میں ان کا تعاون فرماتے اور بازار سے اپنا سودا سدف سرکار دعالم سربریہ وسلم خود ہی لے آیا کرتے تھے ہر کام کے اندر دیکھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آجازی کا پہلو نمایاں ہے کہ یہ جتنے کام ہیں عمومی طور پر لوگ ان کو خود کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں اپنے شاعن شان نہیں سمجھتے اپنے مرتبے کے خلاف سمجھتے جتنے کام ارض کیے کپڑا پھٹا ہو تو سی لینا اپنے جوتے کو مرمت کر لینا کنویں سے جو ہے وہ پانی کا ڈول نکال لینا بکریوں کا دودھ دھو لینا ذاتی کام خود سر انجام دینا گھر کی صفائی کر لینا اپنے اونٹ کو باندھ لینا یعنی سواری کی حفاظت کرنا اونٹنی کو چارہ ڈالنا خدام کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا گھر کے کاموں میں گھر کی عورتوں کے ساتھ تعاون کرنا بازار سے سودا سلف لے آنا یہ کون سے کام ہیں کہ جو بہت زیادہ دنیاوی اعتبار سے معزز آدمی ہو خود کرتا نہیں کوئی بھی نہیں کرتا مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر عمل ہماری تعلیم کے لیے تھا اور سرکار صد علیہ وسلم اپنی شان کو یوں نمایاں نہ کیا کرتے تھے ان کاموں کے اندر توازوں کا اظہار فرماتے اور ہماری تعلیم بھی فرمایا کرتے تھے ورنہ صحابہ کرام صحابہ کرام کو اگر اشارہ بھی کیا جاتا ایک اشارہ بھی کیا جاتا تو یہ کام کبھی بھی سرکاری دعالم سلد علیہ وسلم کو نہ کرنے دیتے جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار جو اپنا تن من وارنے کے لیے قربان جو اپنا سب کچھ سرکار پہ نچھاور کرنے کے لیے قربان جن کا کہنا ہی یہ تھا کہ تیرے نام پر ہو قربان میری جان جانے جانا ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے تو جو سرکار کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کیسے کرنے دیتے مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شدید خدمت کی خواہش کے باوجود کبھی کبھار خدمت کا موقع بھی عطا فرماتے لیکن اکثر و بیشتر یہ کام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کر لیا کرتے تھے ایک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری ادا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے مدینہ طیبہ واپس تشریف لاتے تو مدینہ منورہ کے بچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ کر آتے سرکار مدینہ منورہ تشریف لاتے سفر سے مدینہ منورہ کے بچے دوڑ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آگے بڑھ جاتے اب بچے استقبال کے لیے آگے بڑھے تو سرکار کیا کرتے کسی بچے کو اپنے آگے سوار کر لیتے کسی بچے کو اپنے پیچھے سوار کر لیتے اور جو بچے بچ جاتے ان کو دوسرے صحابہ کرام کے حوالے کر دیتے کہ ان کو تم اپنے ساتھ سوار کر لو یہ بچوں کے ساتھ شفقت و محبت بھی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی ہی پیاری ادا بھی ہے یہ شفقت بھی ہے اور کتنی شفقت اور یہ شفقت تب ہوتی ہے بچوں کا اس طرح قریب آنا تب ہوتا ہے جب انہیں یہ پتہ ہو کہ جس کے ہم قریب جا رہے ہیں اس کا سلوک بڑا شفقت بھرا ہوگا بڑا محبت بھرا ہوگا بڑا رحمت بھرا ہوگا ورنہ جو بچوں کو ڈانٹے مارے پھٹکارے دور بھگائے بچے تو اس کے قریب نہ جائیں لیکن سرکار سرد علیہ وسلم کی تو ہر ادا کے اندر شفقت اور محبت رچی بسی تھی اس لیے بچے بھاگتے ہوئے آتے اور سرکار ان کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے اپنی گود میں بٹھاتے سواری کے سواری پر اپنے آگے بٹھا لیتے اپنے پیچھے بٹھا لیتے اور جو بچ جاتے ان کو دیگر صحابہ کرام کے حوالے کر دیا کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے معمولات مبارکہ جن کا تعلق آجزی اور سادگی کے ساتھ ہے اس کو بیان فرماتے ہیں فرمایا کہ اگر کوئی شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرتا یعنی آپ کے مبارک کان کے اندر کوئی بات کہنا چاہتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کان اس کے آگے کر دیتے اور تب تک نہ ہٹاتے جب تک وہ بات کہہ کے فارغ نہ ہو جاتا نے بات کہنے کے لیے آگے منہ کیا تو سرکار صلی اللہ صدم اپنا مبارک کان آگے کر دیتی اور جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کانوں کو پیچھے نہ ہٹاتے اور دوسری بات رشاد فرمائی کہ جب کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک پکڑتا جب تک وہ دستے مبارک کو پکڑے رہتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دستے اقدس کو واپس نہ کھینچتے پکڑا ہوا ہے وہ اپنی محبت میں وہ اپنی حاجت کے لیے وہ اپنی ضرورت کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک تھامے ہوئے تو سرکار نے بھی اپنا دستے مبارک تھمایا ہوا اور جب وہ چھوڑتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ پیچھے کر لیا کرتے تیسری بات فرمائی کہ اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھٹنوں کو آگے نہ کرتے یعنی ان سے زیادہ نمایاں ہو کر نہ بیٹھتے جیسے وہ بیٹھے ہوتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح بیٹھ جاتے چوتھی بات فرمائی کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کرتا اسے سلام کہنے میں سرکار پہل فرماتے اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسافہ کیا کرتے تھے ہاتھ ملایا کرتے تھے ہاتھ ملانا یہ بھی سنت اور اپنی ملاقاتوں کی عزت افزائی کیا کرتے جو ملاقات کے لیے آتا اس کی عزت کرتے کس طرح کہ بسا اوقات اپنی مبارک چادر ان کے لیے بچھا دیتے اور اس چادر کے اوپر بیٹھنے کا اصرار فرماتے اپنی چادر مبارک صحابہ کرام کے لیے آنے والوں کے لیے ملاقاتیوں کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بچھا دیا کرتے تھے حالانکہ بیٹھنے والے کی تو جان نکل جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چادر پر وہ بیٹھے مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسرار فرماتے یہ اس کی عزت افزائی ہوا کرتی تھی اس کے ساتھ شفقت کا مظاہرہ ہوا کرتا تھا پھر مزید فرماتے ہیں کہ اگر تکیا ہوتا ٹیک لگانے کے لیے تکیا ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کو پیش کرتے اور اسے مجبور کرتے کہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے اسے تقیہ جو ہے وہ ٹیک لگانے کے لیے پیش کر دیتے اور مزید فرمایا کہ اپنے صحابہ کو کنیت کے ساتھ بلاتے تاکہ ان کی عزت افزائی ہو کنیت کے ساتھ یعنی جیسے یا ابا بکرد یا ابا حفسن یا ابا عثمان تو یہ جو ابو لفظ کے ساتھ عام طور پہ بلایا جاتا ہے اسے کنیت کہتے ہیں اور بھی انداز ہے لیکن یہ بھی ایک انداز تو عرب لوگ کنیت کے ساتھ پکارنے کو عزت سمجھتے کسی کو نام کے ساتھ پکارنا اسے سمجھتے کہ اس نے ایک معمول کے مطابق مجھے بلا لیا اور کنیت کے ساتھ پکارا جاتا تو وہ یہ سمجھتا ہے مجھے عزت کے ساتھ بلایا تو سرکار علیہ وسلم صحابۂ کے کو کنیت کے ساتھ پکارتے تاکہ ان کی عزت افزائی ہو اور اگر کسی صحابی کے متعدد نام ہوتے کسی کے تین نام ہے چار نام ہے یعنی اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے تو سرکار اسے اس نام سے یاد کرتے جو اسے سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا تھا جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہو سرکار اسے اس نام سے مخاطب فرماتے اور مزید فرمایا کہ اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہوتا تو سرکار اس کا کلام قطع نہ فرماتے قطع کلامی نہ فرماتے جو بات کر رہا ہے پہلے اس کو بات مکمل کرنے دیتے اس کے بعد اپنی بات شاہ فرماتے اور اسی طرح اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر مصروف ہوتے اور کوئی شخص ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کر دیتے اور اس سے اذراہ لطف دریافت کرتے کہ کیسے آنا ہوا اور جب وہ شخص اپنی حاجت عرض کرتا سرکار اس کی حاجت پوری کرنے کے بعد دوبارہ نماز میں مشغول ہو جاتے نماز کے دوران کوئی آیا نماز کو مختصر کر دیا اور اس کو فرمایا کہ کیسے آنا ہوا اس نے اپنی حاجت پیش کی سرکار نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا اور حاجت پورا کرنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم کے اخلاق مبارکہ کا یہ جو نقشہ کھینچا ہے یہ جو ایک خاکہ بیان کیا ہے واللہ اس سے حسین انداز کسی کی زندگی کا ہو ہی نہیں سکتا اس سے پیارے اخلاق ہو ہی نہیں سکتے اتنا لطف اتنی شفقت اتنی محبت اتنی رحمت اتنا پیارا انداز ملنے کا ایسا اعلیٰ اخلاق ایسا اعلیٰ طریقہ کائنات کے اندر کسی اور کا نہیں ہو سکتا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد کان لطوفی رسول اللہ اس وت الحاسنا بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین سیرت موجود ہے بہترین نمونہ موجود ہے جن کی ہر ادا کی پیروی کی جا سکتی ہے جن کے ہر انداز کی پیروی کی جا سکتی ہے جن کے اخلاق کی پیروی کی جائے گی جن کے ملنے جلے کی پیروی کی جائے گی جن کے اٹھنے بیٹھنے کی پیروی کی جائے گی جن کے گفتگو کے انداز کی پیروی کی جائے گی جن کی لوگوں سے تکلم فرمانے کے انداز کی پیروی کی جائے گی جن کی ہر ہر ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ہی محبوب ہے جن کا ہر انداز اللہ کی وارگاہ میں پیارا ہے جن کا ہر انداز اسوائے حسنا ہے جن کا ہر طریقہ اللہ تبارک و تعالی کی شریعت ہے اللہ تعالی کی اطاعت ہے اور یہ جتنے امور بیان کیے آپ یقین کیجیے آپ نفسیات کی کتابیں پڑھیں جن میں لوگوں کو متاثر کرنے کے یا لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں میں نے بیسیوں کتابیں اس طرح کی پڑھی اگر ان تمام کتابوں کا خلاصہ بنایا جائے تو شاید وہ خلاصہ یہی بنے گا جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں بیان کر دیا۔ گویا زندگی میں دنیا بھر کے اندر زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے جو لوگوں سے ملنے کا انہیں اپنے قریب کرنے کا اپنی بات منوانے کا ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کا ان میں مقمول ہونے کا ہر دل عزیز ہونے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر ہے کہ کوئی سرگوشی کرے تو اتنی دیر تک توجہ کرتے رہیں جب تک وہ خود ہٹ نہ جائے اور اگر کوئی ہاتھ پکڑے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے رکھیں جب تک وہ خود جدا نہ ہو جائے مجلس کے اندر لوگوں کے ساتھ اس طرح بیٹھیں جس طرح دوسرے بیٹھے ہوئے سلام کرنے کے اندر پہل کریں مسافہ کرنے میں پہل کریں ملاقاتیوں کی عزت افزائی کریں ان کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیں بیٹھنے کے لیے اصرار کریں انہیں پیش کریں کنیت کے ساتھ بلائیں اچھے نام کے ساتھ بلائیں اس نام سے بلائیں جس سے پکارنا وہ زیادہ پسندیدہ ہے تو گفتگو کر رہا ہو اس کی گفتگو کو کاٹے نہیں پہلے وہ گفتگو کرے وہ مکمل کر لے اس کے بعد اپنی بات کہیں نماز پڑھنے کے اندر اگر کوئی ملنے کے لیے آ جائے نماز کو مختصر کر کے پہلے اس کی بات کو سنا جائے اس کی بات سننے کے بعد اس کی حاجت پوری کرنے کے بعد پھر دوبارہ نماز میں مشغول ہو جائے اگر مسلمانوں کے اندر یہ اخلاق پیدا ہو جائیں یہ انداز پیدا ہو جائے اگر ہماری زندگیوں کے اندر اخلاق کا یہ معیار پیدا ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ آپس کی لڑائیاں آپس کے جھگڑے آپس کی نفرتیں آپس کی دوریاں آپس کی کدورتیں آپس کے حسد بگس کینے یہ سب کے سب ختم ہو جائیں محبت والا ماحول پیدا ہو جائے سکون والا معاشرہ پیدا ہو جائے امن والی سوسائٹی پیدا ہو جائے جب سرکار سربریہ وسلم کے ان مبارک اخلاق کے اوپر عمل کیا جائے بچوں کے ساتھ وہی شفقت کی جائے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے مارتے نہیں دتکارتے نہیں ڈانٹتے نہیں ڈپٹتے نہیں ان کو برے الفاظ نہیں کہتے شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ کسی کو اپنی گود میں بٹھاتے ہیں کسی کو سواری پر سوار کرتے ہیں کسی کو توحفہ دیتے ہیں کسی کی حاجت پوری کرتے ہیں کسی کے کام آتے ہیں کسی کی ضرورت پوری کرتے ہیں جب یہ سلوک ہو حاجت مندوں کی عرضیاں سنیں ان کے ساتھ محبتیں پیش آئیں ان کی بات سنیں جہاں ان کی حاجت پوری کی جا سکتی ہے ان کی حاجت کو پورا کرے اپنے قریب رہنے والوں کی عزت کریں ان کو عزت دیں عزت دیں اور ان سے عزت لیں اگر یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج ہو جائے تو ہمارا معاشرہ تو بہترین معاشرہ بن جائے اور حقیقی اسلامی تعلیمات بھی یہی حقیقی اسلامی معاشرہ بھی یہی ہے مگر افسوس یہ ہے کہ ہماری یہ خوبیاں ہماری یہ معاشرت ہمارے یہ اخلاق اور ہمارے یہ مینرز مینرز آف لائف جو ہیں یہ ہماری جگہ غیروں نے اپنا لی دوسروں نے اپنا دیئے انہوں نے اس پر کتابیں لکھ دی انہوں نے اس کے اصول بنا دیے انہوں نے مینرز آف لائف بنا دیے انہوں نے ایتھکس بنا دیے وہ اس کو اپنانا شروع ہو گئے اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان طریقوں سے دور ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حسن اخلاق اور اسی آجزی اور اسی محبت و شفقت کا ایک اور بڑا ہی پیارا نمونہ امام مسلم ربی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں مسلم شریف کی حدیث سے مبارک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے خادمین صبح سویرے اپنے پانی سے بھرے ہوئے برتن لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس برتن میں ڈال دیتے خواہ پانی کتنا ہی ٹھنڈا ہو اور موسم کتنا ہی خونک ہوتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے لمس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام پانی لے کر حاضر ہوا کرتے تھے اب یہاں پر دو چیزیں ایک صحابہ کرام کا عقیدہ صحابہ کرام کی سرکار کے ساتھ محبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرنے کا جذبہ کہ مدینہ منورہ کے خادمین گھروں والے اپنے خادمین کو بیچ کے کہ سرکار کی بارگاہ میں جائیں اور جو پانی دن کے اندر پینے کے لیے استعمال کرنا ہے سالن بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے وہ پانی سرکار کی بارگاہ میں لے جائیں سرکار اپنا دستے مبارک اس میں ڈال دے۔ دستے مبارک کی برکتیں اس پانی میں آ جائیں گی تو صحابہ کرام اس پانی کو لوش کریں گے سارا دن وہ پانی پیئیں گے تو صحابہ کرام کی اظہار ہوتا ہے اور اظہار ہوتا ہے ٹھنڈا ہے پانی ٹھنڈا ہے اس میں ہاتھ ڈالنا کو خوشگوار تجربہ نہیں ہوتا ٹھنڈے پانی کے اندر صبح سویرے لوگوں کی خاطر ہاتھ ڈالنا جو ہے یہ آدمی کے لیے تھوڑا سا تکلیف بھی ہوتا ہے مگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت یہ تھی کہ لوگوں کی محبت اور ان پر شفقت کی خاطر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھوڑی سی تکلیف خود برداشت کر لیا کرتے تھے مگر انہیں اپنی رحمت سے اپنی محبت سے اور اپنی شفقت سے محروم نہ چھوڑا کرتے تھے یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا سب سے زیادہ مسکرانے والے تبسم فرمانے والے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھنے والے یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی تبسم ریز ہونٹ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کے تھے اللہ حضرت نے اسی پہ فرمایا اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اللہ تبارک مطالعہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان اخلاق مبارکہ کے صدقے ہمارے اندر بھی اچھے اخلاق پیدا فرمائے آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ